سورت المؤمن آیت نمبر اٹھائیس یہاں سے ایک مرد مومن کا ذکر ہے کہ جو فرعون کے دربار میں تھا فرعنی کہلاتا تھا فرعون کی قوم میں سے تھا مگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ بہت حد سے بڑھ گئے ہیں اور اب اگر انہیں نہ سمجھایا گیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب و غضب ان پر آنے والا ہے تو اس مرد مومن نے رجل مومن نے اس مرد مجاہد نے ہرے دربار میں انہیں نصیحتیں کی اور انہیں سمجھانے کی کوششیں کیشا فرما بقول رجولم مومن من علی فراؤن فراون کی قوم میں سے جو مرد مومن تھا اس نے کہا یک تم ایمان ہو اس حال میں اس نے یہ بات کہی کہ وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا ابھی اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا اس نے کہا اتخلو نا کیا تم اس مرد کو قتل کرو گے جب فرون نے یہ کہا کہ میں قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کیا تم اس مرد کو قتل کرو گے اللہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور بے شک وہ مرد صالح تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آیا ہے اس کے باوجود کیا تم اسے شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہو وہ یق اور اگر بالفرض وہ جھوٹا ہے تم یہ کہتے ہو کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں فعل کا زیبو تو ان کے جھوٹ کا وبال انہی پر ہوگا مراد یہ ہے کہ جو شخص ایسی باتوں کے متعلق جھوٹ بولے دنیا اس کا حشر دیتی ہے اگر بالفرض تمہارا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جھوٹ کہا ہے تو بالفرض ایسی بات اگر ہوگی تم انتظار کرو تمہارے سامنے انجام آ جائے گا اور اگر یہ سچے ہوئے حالانکہ یہ روشن اور واضح دلائل لے کر آئے ہیں تم ان کے دلائل پہ غور نہیں کرتے ایک لمحے کے لیے سوچو کہ اگر یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے تو پھر تو تمہارا جو حشر ہوگا ذرا اپنے حشر اور نشر کو سوچو وہ یقو کو قن اور اگر وہ سچے ہوئے یو سب کم بہاد الدی <يَعِدُكُم> تو جس عذاب کا وہ وعدہ تمہیں دیتے ہیں اس میں سے بعض عذاب تمہیں ضرور پہنچے گا دنیا میں بھی کچھ عذاب پہنچ سکتا ہے اور مرنے کے بعد تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے یہدی من ہوا مصرف ان کذاب بے شک اللہ تعالی راستہ نہیں دکھاتا اس شخص کو کہ جو حد سے بڑھنے والا ہو اور پکا جھوٹا ہو تو اگر یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں یا جھوٹے ہیں تو یہ اپنے جھوٹ کو چھپا نہیں سکیں گے اس طرح کر کے اس مرد مومن نے اس انداز میں انہیں تبلیغ کی تاکہ ان لوگوں کو شک نہ پڑے کہ یہ مومن ہے اور مقصد یہ تھا کہ کسی طور پر ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں کسی طریقے سے وہ موسا علیہ صلاح وسلام کی باتوں پر غور کرنے کو تیار ہو جائیں کیونکہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب انسان ایک تصور قائم کر لیتا ہے تو اس کے خلاف وہ سننے کو تیار نہیں ہوتا آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں اور اب تو عالم یہ ہے کہ اگر آپ انہیں کوئی کیسٹ دیں اور اس پر عنوان پڑھ کر انہیں پتہ چل جائے کہ اس میں نماز نہ پڑھنے والوں کی سزاؤں کا بیان ہے تو یہ کیسٹ بعد لوگ واپس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم اسے نہیں سنیں گے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے یعنی نماز نہیں پڑھتے تو اس کے نقصانات سننے کو بھی تیار نہیں ہے جب انسان کسی چیز کو سننے کو ہی تیار نہیں ہے تو اسے ہدایت کہاں سے نصیب ہو اور پھر ایک لاجک ایک کانسیپٹ شیطان نے ان کا یہ بنا دیا کہ اگر سن لیں گے اور پھر نماز نہیں پڑھیں گے تو گنا ہوگا یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی ہم نماز نہیں پڑھتے تو کوئی گنا نہیں ہے لیکن کیسٹ سننے کے بعد نماز نہیں پڑھیں گے تو گنا ہوگا حالانکہ نماز تو فرض ہے ہر حال میں چھوڑنے کا گنا ہے بلکہ لا علمی تو کوئی عذر ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا طلب العلمی فریدن کلی مسلم ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے اگر یہ علم دین حاصل نہیں کریں گے تو ڈبل گناہ ہے ایک تو علم دین حاصل نہ کرنا اور معلومات حاصل نہ کرنے کا گناہ اور دوسرا گنا عمل نہ کرنے کا ہے یا قومی اے میری قوم ملکل یما آج کے دن تمہاری لیے بادشاہت ہے تم مصر میں حاکم ہو وینا فل اردی زمین میں غلبہ رکھنے والے ہو لیکن ایک دن اللہ کا عذاب آئے گا فمین سرونا سہ اِنْ جا انا تو بتاؤ ہمیں اللہ کے غذب سے عذاب سے کون بچائے گا جب وہ عذاب ہمارے پاس آئے گا فرعون فرون فراؤن نے ان تمام باتوں کا جو جواب دیا وہ جواب یہ ہے فرعون نے کہا ما اری کم اللہ ماں میں جسے زیادہ صحیح سمجھتا ہوں وہی تمہیں سمجھاتا ہوں یعنی فرعن کے پاس اس مرد مومن کا کوئی جواب نہیں تھا اس نے اپنی اسی ضد کا ذکر کیا کہ میری عقل یہ سب سے کامل ہے میں عقل کل ہوں اور میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں یہ میری سمجھ کے مطابق بالکل صحیح ہے وماحب اللہ سبیلا رشادی اور میں تمہیں رشت و ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہوں سیدھا راستہ جو میں دکھا رہا ہوں وہی ہے تو, تو کہا اس شخص نے جو ایمان لایا یعنی مرد مومن وہ کہنے لگا یا قومی اے میری قوم انی اخافوں علیہ کو مزلا یومل آ ضاب میں خوف کرتا ہوں تم لوگوں پر اس دن کے مثل دن سے جو یوم الاحزاب ہے یعنی کئی گروہوں پر احزاب کے معنی گروپس کئی گروہوں پر کئی قوموں پر جو دن آیا اس کی مثل تم پر بھی آنے کا میں خوف کرتا ہوں یعنی میں یہ خوف کرتا ہوں کہ تم پر بھی وہ برا دن آ جائے کہ تم ہلاک ہو جاؤ بی قومی نوح و سمود جیسے نو علیہ السلام کی قوم قوم عاد اور قوم سموت کی بربادی ایسی بربادی تمہارا مقدر نہ بن جائے اس کا مجھے خوف ہے من بعدہم اور قوم نو عاد اور سموت کے بعد کے لوگ جو ہلاک ہوئے اس ہلاکت کا میں تم پر خوف کرتا ہوں وَمَ اللَّهُ يُرِيدُ لِلْعِبَادِ اللہ تبارک و تعالی بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا تو جو قومیں تباہ ہوئی ہیں اگر تمہیں ان کے حالات نہیں معلوم تو اتنا تو سمجھ لو کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہوگا اسی لیے اللہ کا عذاب ان پر آیا تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی اصلاح کی کوشش کرو وہ یا قومی اور اے میری قوم انقاف یومت تناد بے شک میں تم پر اس دن کا خوف کرتا ہوں جب پکار مچے گی جب لوگ چیخو پکار کریں گے مگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی یوم تول متبرینا جس دن تم اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوگے جب سیلاب زلزلہ طوفان یا کسی قسم کا بھی عذاب کسی قوم پر آیا تو بھگدڑ مچ گئی اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے یوم توول مدبرین اس دن تم پیٹ پھیر کر ادھر ادھر, ادھر بھاگ رہے ہوگے مال کم مین آسو اللہ کے عذاب سے بچانے والا تمہیں کوئی نہیں ہوگا وہ فما لہو منہاد اور جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اکثر مقامات پر اس مفہوم کی آیات ہیں ہمیشہ کے لئے یہ بات یاد رکھ لیں کہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کسی کو نصیحت کرے اور وہ نصیحت سننے کو تیار نہ ہو وہ عمل کرنے کو تیار ہی نہ ہو تو اس کے کبھی امکانات ہیں کہ گناہ کر کر کے اس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے اور برے کاموں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کا دل تباہ ہو چکا ہے مردہ ہو چکا ہے پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے تو ایسے شخص کو پھر کوئی ہدایت دینے والا ہدایت نہیں دے سکتا اللہ تعالی ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرمائے ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دیں اس سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے ایسا کرم ہو کہ جو اچھی بات سنیں ہمارا دل اسے قبول کر لے اور ہم اس پر عمل کرنے کے لیے کار بند ہو جائیں قبلاتے اور بے شک حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام سے پہلے تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے کیونکہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلط کی حکومت رکھی آپ نے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا بہت بڑی تعداد مسلمان ہوئی لیکن ایک تعداد ایسی بھی رکھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ملک میں رہنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائی آپ ملک کے بادشاہ تھے لیکن ایمان کا جہاں تک تعلق ہے وہ دلی تصدیق کا نام ہے تو ان لوگوں نے دل سے تصدیق نہ کی جو مصر کے بعد رہنے والے تھے اور اب جو فرون کو ماننے والے ہیں وہ انہی کی نسل سے ہیں فما مما جا اکمبی جس چیز کو لے کر حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام آئے ہیں اسی چیز کو لے کر حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام بھی آئے تو جس چیز کو لے کر حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام آئے تم ہمیشہ اس میں شک میں رہے اور تم نے یقین نہیں کیا حتی اذا قلتم لن کل تم من بعدی رسولا حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام کے جانے کے بعد تم نے اپنا عقیدہ بنا لیا اور تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ تعالی کسی رسول کو نہیں بھیجے گا تو تم یہ جو کہتے ہو کہ موسا علیہ السلام اب رسول کیسے بن گئے چونکہ قدیم زمانے سے ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اب مصر میں کبھی بھی کوئی رسول نہیں آئے گا تو یہ تمہاری اپنی من گھڑت باتیں ہیں کدال اسی طرح یو دل من ہو مصرف مرتاب اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دیتا ہے اس شخص کو جو مصرف ہے حد سے بڑھنے والا ہے مرتاب ہے جو شک میں مبتلا ہونے والا ہے اس کے لیے تباہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور ہدایت سے اسے دور فرما دیتا ہے الذین فی آیات اللہ دلون فی آیا بھی غیر سلطان یہ <سلام> <سلام> <تصفح> <كلم> وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں میں بحث کرتے ہیں الجھتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس ہو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بلا وجہ اللہ کی آیتوں میں بحث کرتے ہیں کبورہ عند اللہ کے نزدیک یہ بہت غضب کی بات ہے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے کلام میں اپنی عقل سے ناجائز طور پر بحث کرے آج لوگوں کی سوچیں عجیب و غریب ہو گئی ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کی تشریح وہ بیان کرتے ہیں جو تشریح احادیث طیبہ اور صحابہ کرام کے اقوال کے خلاف ہے انہوں نے اپنی عقل کو عقل قل سمجھا ہے اور قرآن مجید فوقان حمید تو فرماتا ہے وہ یو علی یہ قرآن رسول اللہ سکھاتے ہیں صحابہ کرام کو لیکن انہیں رسول اللہ کی احادیث سے اور صحابہ کرام کے اقوال سے نور حاصل کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی من مانی تفسیر کرتے ہیں مثلا نعوذ باللہ اللہ نظالد اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام نے جو عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ گھر سے باہر نکلیں اور اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نکلیں یہ اس لیے تھا تاکہ وہ ستائی نہ جائیں تاکہ جن کے دل خراب ہیں وہ عورتوں کو تنگ نہ کریں پھر آگے بڑی عجیب و غریب بات کہتے ہیں اب چونکہ ہمارے معاشرے میں خصوصاً یورپی ماحول میں جو عورت پردہ کر کے نکلتی ہے اس کے ساتھ تعصب بڑھتا جاتا ہے لہذا عورتوں کو چاہیے کہ برقع نہ پہنے کیونکہ قرآن نے کہا کہ اس لیے پردے کا حکم ہے کہ ستائی نہ جائیں لہذا پردہ کر کے ستائی جاتی ہیں لہذا اب ہمیں پردہ نہیں کرنا چاہیے یعنی کیسی عجیب و غریب سوچ ہے انسان اگر بے حیا ہو بے شرم ہو تو کہہ دے کہ میں بے حیا ہوں مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک تو بے شرمی کرنی ہے ایک تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا انکار کرنا ہے اور پھر قرآن مجید فقان حمید ہی کے ذریعے مس کر کے ایک حرام چیز کو جائز قرار دینا ہے یا ایک جو چیز جائز ہے یا فرض ہے یا واجب ہے اس کا انکار کرنا ہے یہ بہت بڑا ایک نقصان ہے انسان گناہ کرے تو گناہ کو گناہ تسلیم کرے گناہ کو گناہ نہ ماننا اور اسے جائز سمجھنا بسا اوقات تو کفر ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کبور مقتن عند اللہ اللہ کے نزدیک یہ بہت غضب کی بات ہے وہ آئند اللہ اور ایمان والوں کے نزدیک بھی یہ بہت بری بات ہے کہ اللہ کی آیتوں میں ناجائز طور پر بحث کی جائے کزلیتبا اللہ کل قلبی متقبر جبار اسی طرح اللہ تعالی ہر اس شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے جو متکبر ہو اور جبار ہو غرور و تکبر رکھنے والا ظالم ہو تو اس گناہ کے دل کو اللہ تعالی سیاہ فرما دیتا ہے یعنی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے وہ قول اور فرون نے کہا یا ہامان لی سورہن اے ہامان میرے لیے ایک محل بنا لا لی ابلغل تاکہ میں آسمان تک پہنچ جاؤں آسمان کے تک پہنچنا مراد ہے اسباب سماواتی آسمان کے اسباب تک میں پہنچ جاؤں اور اوپر جا کر دیکھوں پھر میں جھانکوں فرون نے کہا اللہ الہی موسا موسا علیہ السلام کے خدا کی طرف جھانک کر دیکھوں اور دیکھوں کہ جس خدا کے متعلق حضرت موسا علیہ السلام کہتے ہیں اس کا وجود کہاں ہے نؤود یہ بات یا تو فرعون نے مذاق کرنے کے لیے کہی اور دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی توجہ ہٹانا تاکہ لوگ حضرت موسٰ علیہ السلط کی باتوں کی طرف سے غیر متوجہ ہو جائیں اور اس کی تعمیر کردہ عمارت کو دیکھنے لگیں وہ انی لاغ کا اور بے شک ضرور میں گمان کرتا ہوں کہ موسا علیہ السلام جھوٹے ہیں ناؤد اللہ اب آپ سوچیں کہ ایسی بے و جیسی باتیں فرعون کر رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ کدالکا اور اسی طرح لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ فرآم کے لیے اس کے برے امال خوبصورت بن گئے انسان کی سب سے بڑی تباہی اس مقام پر ہے کہ جب گناہ کو بندہ گناہ نہ سمجھے اور اچھا کام سمجھنے لگے اس کے بعد پھر وہ تباہی کی وہ منازل ہیں وہ طبقات ہے کہ پھر واپسی نہیں ہوتی جب تک انسان گنا کرتا ہے مگر گناہ کو برا سمجھتا ہے گناہ کو گناہ سمجھتا ہے توبہ کی امید ہے واپس پلٹنے کی امید ہے مگر جب وہ گناہ کو اچھا سمجھنے لگے برائی کو نیکی سمجھنے لگے یا گناہ کو گنا نہ مانے تو پھر وہ کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا اور شدھ آئیں سبھی لی اور فرعون کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا ان گناہوں کی لذتوں نے اسے روک دیا وما قید فراؤن اللہ فی تباب فرعون کے تمام مکر و فریب وہ تباہی میں ہیں وہ خود اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے اس رکو میں اس بات کا درس آخر میں دیا گیا کہ انسان گناہ کرتے کرتے گناہوں کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ گناہ اسے اچھے لگنے لگتے ہیں اللہ تعالی اس اسٹیج سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرما ہے یہ درجہ آنے سے پہلے پہلے یہ طبقہ آنے سے پہلے پہلے اور سوچ کے اس بگاڑ سے پہلے پہلے اللہ تعالی توبہ کی توفیق عطا فرمائے یقیناً اگر انسان گنا کرتا ہو اور اسے افسوس بھی ہوتا ہو تو کبھی ٹھوکر لگتی ہے کبھی دنیا ٹھکرا دیتی ہے تو وہ اس کا دل پسی جاتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے مگر جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا وہ مصیبت میں ایک جملہ کہتا ہے وہ کہتا ہے نہ جانے ہم سے کون سا گناہ ہو گیا اس لیے مصیبت آ گئی یعنی دن رات گناہوں میں پڑا ہے لیکن کہے گا نہ جانے کون سی خطا ہو گئی اللہ تعالی ایسی سوچ سے ہم سب کو محفوظ فرمان ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام اڑی